دیکھی ایک تو کوئی لڑکیاں کسی بیوٹی پارلر جا کر کے اپنے آپ کو لڑکا بننے کی کوشش کریں یہ تو حرام اور حضور علیہ سلاۃ وسلام نے ایسی عورتوں پر لانت فرمائی کہ جو مردوں کی مشاہبیت کریں اور ایسے مردوں پہ لانت فرمائی جو عورتوں کی مشاہبیت کریں دونوں پہ اللہ کے رسول نے لانت فرمائی لہذا اس سے بچا جائے اب بیوٹی پارلر والا جو ہے وہ ظاہر اس گنا میں اس کا شریک لہذا وہ بھی تعدیب کے لائق کہ جس کو تعزیراتی زبان میں کہیں ایک تو ہے جرم اور ایک ہے اے جرم وہ بھی نہیں بچے گا سب سے تو یہ اےانت گنا ہے اعانت جرم ہے مردوں کو بچنا چاہیے سب سے پہلے تو دیکھیے دلہن کا یا دولے کا اتنا میک اپ کر لینا جیسے عموماً پہلے گھروں میں ہوتا تھا تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن یہ جو چار چار گھنٹے بیوٹی پارلر پر بیٹھے ہوئے اس کے فساد بھی آپ سن کیا لیجیے اب آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے میں تو خالی مسجد کا امام ہوں آج کل لڑکے بھی بیوٹی پارلر جاتے ہیں لڑکوں نے بھی جانا شروع کر دیا وہ بھی بوے منا رہے ہیں سی اب اس کے سارے عمل کو آپ دیکھیے ایک بھٹی ہوتی ہے جس میں ہیٹ دی جاتی دلہا یا دلہن کا منہ اس میں رکھ دیا جاتا اور وہ گرمی سے گالوں پہ سرخی آ جاتی ہے یعنی خون جو ہے ابھر آتا ہے آپ اس کو میک اپ کا نام دے رہے ہیں یہ آپ کی سرخی کتنے دن تک باقی رہے گی اور کب تک باقی رہے گی ایک خاتون تو اگر آپ نے پڑھا وہ اخبار تو وہ بجلی کے اس میں اس کو فٹ کر دیا اور اس کو نکالنا بھول گئے تو دلہنی مر گئی جنگ اخبار نے اس بیوٹی بالر پر ایک مذاکرہ کیا اپنے یہاں کوئی آج سے پندرہ یا بیس سال پہلے اور بحثیت مولوی کے مجھے بلایا کہ آپ اس کے فضائل اور مناقب بیان کریں تو پھر اس کو ہم نے بیان کی جو بھی ہم کر سکتے آج آپ دیکھ لیں ذرا ریٹ پوچھ لیجئے اتنے اتنے یہ جو بورڈ لگا نا بیوٹی پارلر کا ایک بورڈ آپ کو معلوم ہے اس کے کتنے پیسے دینے ہوتے ہیں ایک ہماری یہاں بورڈ خریدنے کا ایک رواج ہے کہ وہ کی سی سے اس جگہ کو خرید لیتے اس بورڈ کی وہ پیمنٹ کرتے جو بڑے بڑے بورڈ کراچی میں لگے ہیں ایک مہینے کا پچاس ہزار اس کی پیمنٹ پچاس ہزار ایک لاکھ جیسی جگہ ویسی پیمنٹ تو یہ ایک لاکھ کا ایک ہی بورڈ لگا ہوگا دس بیس بورڈ یہ کہاں سے لیں گے یہ آپ کے سرخی سے آپ کے لبسٹک سے ہی حاصل کریں کہاں سے لیں گے اتنے پیسے کہاں سے کمائیں پھر اس کے بعد جب ہم مذاکرے میں تھے تو ایک بیوٹی پالر خاتون کو بھی انہوں نے بلا لیا پتہ لگا کہ صاحب وہ تو پچیس پچیس تیس تیس ہزار روپیے اس کے سجانے کے دیے جاتے ہیں دلہن کو تیس تیس چالیس چالیس چالی ہزار بلکہ پچاس ہزار تو مہنگائی بڑھ گئی ہے نا تو پچاس ہزار تک اس کے چارج اس پہ کوئی واش تو ہے نہیں کہ اس کے کیا ریٹ ہوں گے وغیرہ وغیرہ یہ پیسوں کی بربادی بھی پیسوں کی تباہی بھی ایک ہم بڑے ہوٹل میں ایک نکاح پڑھانے کے لیے گئے تو آپ کو تعجب ہوا کہ ڈیڑھ بجے تک نکاح نہیں ہوا کہہ رہے بھائی کیا معاملہ ہم تو جلسوں کی دنیا کے ذرا وکیل رہ گیا ذرا گواہ رہ گیا ایک سے گولی دے رہا ہم نے ایک جاننے والے کو بلا کر پوچھا سچ بتاؤ کیا ہے کہنے سچ یہ ہے کہ دلہن ابھی بیوٹی پارلر سے آئی نہیں پھر ہم نے وہ فارم ان کو دیے بھائی کسی موبائل قاضی کو تلاش اس سے پڑھا لیجیے ہم تو بازار تیری محبت سے پھر اٹھ کر کے ہم چلے گئے بتائیے ڈیڑھ بجے تک بیوٹی پارلر میں تو اس سے حت تل امکان بچنا چاہیے اور گھر میں خواتین یہ خوب فن جانتی ہیں اپنے آپ کو کسی دلہن کو سنوارنے میں کوئی اصم حرت نہیں آپ تو لانت یہ نکل گئی کہ پہلے تو پورے مزے میں ایک دلہن نظر آتی اب تو جس خاتون کو دیکھو دلن پتہ ہی نہیں لگتا اس میں دلن قوم یعنی ہر عورت شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے تو ہر عورت جو ہے وہ گویا دلن بن کر کے آتی ہے تو یہ ایک معاشرے میں ہمارے ایک بہت بڑی خرابی پیدا ہو گئی اور دوسری بات یہ کہ کتنا پیسہ صرف ہو رہا آپ تیس چالیس ہزار روپئے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پچاس اور سو آدمی جو ہے وہ دو وقت کا کھانا کھا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ وہ آپ صرف ایک دن کے لیے لگا رہے ہیں اور اس کی دوسری ہلاکت ہی میں آپ کو بتاؤں ایسے کیس ہمارے پاس آئے. کہ دوسرے دن طلاق ہو گئی کیا ہوا پتہ لگا کہ عمر تھی زیادہ وہ بیوٹی پالر میں لیپ تھوپ کر لائے تو سمجھے کہ بالکل لڑکی ہے اب جب نہلا دھولانے کے بعد اصل صورت سامنے رہے تو کسی بڑیا کو لیا ہم تو سمجھ رہے تھے کوئی جوان لڑکی ہے ایسے بھی فسادات ہم نے معاشرے میں دیکھے اس لیے اس سے بچنا چاہیے جو پیسہ اس پر اڑتا ہے وہ بھی ناجائز ہلکا پلکا میک اپ کرنے میں دلن کو سجانے میں اس میں شرم کوئی حرج نہیں اور یہ ضرورت جو ہے وہ محلے کی عورتیں آپ کے عظیز رشتہ دار عورتیں جو ہیں یہ پوری کر دیتی ہیں میرا مشورہ تو یہ کہ اس سے بچا جائے